أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتىَتَّ إِذَا جَن أُوْغَ فُصِحَسْ أَبْ وَعابُهَا وَقَالَ لَهُم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنََتُهَا أَلَمْ يَأتِكُمْ مُصُلُ مِنْكُمْ يَتسُلُغون عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ يسلون عليكم آيات ربكم وينذروا لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل قَدِيدْنَ فِيها سَدِ سَمَا الثَّوِ الْمُتَكَبِّرين وَسِيقَ الَّذِينَ اسْتَغْنَى رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ حكوا بها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبس فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من نتبوأ من الجنة حيث نشام فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين مِنْ حول العرش هُنَا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تفصیر کا سلسلہ جاری ہے الحمد اور آج انشاءاللہ شاء الزمر صورت کا آخری رقو پیش ہوگا بالله من شان الرجیمز ونف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق اللہ جہن اذا فت فتحت ابو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 اور سیکھا فعل ماضی مجھول کا سیکھا ہے ماضی معروف اور ماضی مجھول ماضی معروف کا فعل مذکور ہوتا ہے جیسے زارابا زعید زید نے مارا تو زارابا فعل اور زید اس کا فعل کہ مارنے والا زید ہے کس کو مارا امر امر کو مارا یہ اس کا مفعول ہے جب کہ پھیلے مجھول میں فائل مذکور نہیں ہوتا ذور با زید کو مارا گیا مارنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں سیکھا کا جائے گا مجھول کا سیکھ ہے ساقہ کو سوخن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 ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہانکنے والے کون ہوں گے فرش تھے اور ہانکے کس طرف جائیں گے ال جہنم جہنم کی طرف زومارا جماعتوں میں گروہوں میں زومر یعنی زمر زمرت ان کے جمع اور اس سے مراد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 اور باقی پورا جسم آپ کی غریب سے محفوظ رہے گا اور بعد باتوں میں یہ ابو طالب کا عذاب ہے ان آباد الحفیٰ علی تمہارا باغ جہنم کے ایک طبقے زہزہ میں گیا ہے اور جہزہ میں جہنم کی آگ صرف پاؤں کو چھوئے گی مگر اتنی شدت ہوگی کہ یغلی بہما دماغ اور دماغ جوش مارے گا تو اس تناسب سے یہ گروہ بنیں گے تو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف حتیٰ ادا جاؤ فتح حد ابوا حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے یہ ہاکم جہنم کی طرف جا رہی جب وہ جہنم میں آ جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے تو فتح ابوا اس کے دروازے کھول لیے جائیں گے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 اور بڑی ہی ذلت والی مزید ان کی تاخیر فرشتے ان سے کہیں گے جہنم کے داروزے علم یتکم رسول المن علیکم آیات رب یہ انیس تعداد ان دارغوں کی اور بہت ہی کری منظر والے علیحہ ملائقت غلاد شداد لاہ یاس اللہ ہمارا امر بھائی فائل ہماری اس جہنم پر داروہے ہوں گے فرشتے بہت ہی سخت دن کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا جو اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہوں گے جو آرڈر ملے گا اس کو فوراً نافذ کریں گے دنیا چیختی رہے رحم کی بھی مانگتی رہے کوئی ان کو اثر نہیں ہوگا اللہ کے عمر کی تنقید کریں گے تو دروز کیا کہیں گے کہ علمگی عاطم رسول المن کم نہیں آئے تمہارے پاس رسول الرسول کی رسول کی جمع رسول منکم تم میں سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے یسلول علیہم آیات الکم کہ تم پر تلاوت کرتے تھے آیات تمہارے رب کی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 بلاخر حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا صحیح بخاری کی حدیث اور پھر جھرم سکڑ جائے گی اور قط قط کرے گی کہ یا رب قط قط بس بس بس, بس بھر گئی میں ورنہ اس خبر حل میں مزید حل میں مزید پخار رہی اور بندوں کو لاؤ ابھی جگہ بہت باقی ہے اللہ اللہ اپنا قدم ڈال کے اس کو سکیڑ دے گا پھر وہ کہے کہ بس بس بس میں تنگ ہو ہوگی سکڑ گئی کلمہ آزاد جہنم کو بھرنے کا لوگوں اور جنوں سے تو تم ہی بھری جائے گی نا جب نافرمان لوگ اللہ کے آزم کو جڑ والے ہوں یہ کلیمت الداد یہ کلمہ کلیمت الزاد ہم پر ثابت ہو گیا بلا کالو بلا کیوں نہیں بلا کن حقت قلیمۃ اللہ کافی لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر قیمت خلو ابواب جہنم کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ابواب باپ کی جمع خالدین اصیح اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے جہنم میں خلود ہے پیش سے ثابت ہو جہنم اور جہنم کے دروازے اور کافر ہمیشہ رہیں گے ہاں جو مسلمان کلمہ گو ہیں اگر اللہ نے ان کو آزاد میں جھونک دیا تو وہ اپنی توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے لیکن کب جب اللہ چاہے تو قیلت خلو باب جہنم خالدی نسیح کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں پبھی سر مسلم پس برا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا یہ پہلی معصیت تکبر ہی کی ہوئی تھی شیطان ولیس اباب استقبرہ وقانہ میں نلکافرین انکار کیا سجدے سے سر تکبر کیا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 کوئی بھی کہ یہ تو ہے کبر یہ حق واضح ہو اور اس کا انکار کر دے اور دوسری سورج جو ہے لوگوں کو تھسکارنا اور حقیر جاننا تو بھی متکبرین پس برا ہے ٹھکانا مسوا رہنے کی جگہ ٹھکانا کن کا متکبرین کا اس کے مقابلے میں اہل جنت متقی وسیق اللہ دین جنتما اور چلایا جائے گا لے جایا جائے گا ان لوگوں کو اتو جو ڈر گئے اپنے رب سے رب اپنے رب سے کہاں چلایا جائے گا کس طرف جنت جنت کی طرف زوما رہا گرو دھر گرو یہاں وسیخہ پیچھے بھی وسیقہ ہے اس کا مطلب ہم نے ہانکا, ہانکا جائے گا کیا تھا اور یہاں اس کا ترجمہ کرنے لے جایا جائے گا یہ چلایا جائے گا کیونکہ متقی متقیم کے لیے تقریب ہے جہنموں کے لیے احانت ہے حقارت ہے تو سی کا کمانا یہ بھی یار وہ بھی ہے سیکا کمانا چلایا جانا سیکا کمانا ہانکا جانا جو پیچھے سے ہانکے اس کو سیکا کہا جاتا ہے اور جو آگے آگے چلے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 جو اپنے رب سے ڈر گئے کس طرف ادھر جنت جنت کی طرف زومرا گروہ در گروہ جنت ہی بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے محسنین کا گروہ متقین کا گروہ مومنین کا گروہ جنت کے دروازے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے سے خاص خاص لوگ بلائے جائیں گے باب صدقہ ہے تو جو صدقے سے زیادہ محبت رکھتے تھے وہ وہاں سے جائیں گے اور باب الصلاح ہے جو نماز سے زیادہ محبت رکھتے تھے وہ دروازے سے جائیں گے ایک باب الریاں روزے داروں کا دروازہ باب الجہاد ہے اور ایک دروازے کا نام ہے ولا قوت الا بلّہ جو بندے کثرت سے یہ ذکر کرنے والے ہوں گے ولا قوت الا بلّہ جس کا مانا اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیا کہ نیکی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 عقیدہ کی گہرائی کے ساتھ اور توحید کے علم کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ کثرت سے یہ ذکر کیا ہو لاہ الا اللہ کا تو اس طرح جنتی گروہ بھی ہوں گے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ابوالزمرہ دن طالد الجنت پہلا زمرہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوں گے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 تو جس طرح جہنم کا گروہ داخل ہوں گے اس طرح جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے حتی اذا وفوتے ابوا وہ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے یعنی جنت کی طرف یہ حاضر منت کی یہ لوٹ رہی ہے جنت کی طرف جب وہ آ جائیں گے جنت کی طرف جنت کے پاس وفوتی ابواو اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے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 ان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوں گے کھلے ہوں گے رمضان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں ادھر داخل رمضان ہو رمضان کے داخل ہوتا ہے تو ہل لکھتا اباب تو خود کیا تھا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ اکرام پہلے جنت کا جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھلے ملیں گے ان کو کھلنے کا ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس میں ان کی تعظیم بھی ہے اور اللہ کی میں جنت بالکل سامنے مستحضر ہوگی ایک بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ دروازے کھلے اور ہم داخل ہوں اندر بقاض الحمد خزنت اور کہیں گے ان سے ان کے داروغے جنت کے داروغے سلام علیکم ٹیب فت خلوہ سلام ہو تم پر تم تم تم عمدہ ہوئے پاکیدہ ہوئے تم فت خلوہ پس داخل ہو جو اس میں ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں پاکیدہ کس سے ہوئے شرک سے پاک ہوئے دنیا میں تم وواحد تھے بدر سے پاک ہوئے دنیا میں تم سنت کو اپنانے والے تھے گنا ہو پاک ہوئے دنیا میں تم متقی تھے صالح کے پرہیزگار تھے نیکیاں کرنے والے تھے یہ پاکیزگی کی دنیا کی یا پھر تھے تم آج تم پاک کر دیے گئے گناہ ہو تو بخش دیے گئے کہ گنا ایک غلازت ہے ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک کر کے گناہوں کو بخش کے معاف کر کے ان کو جنت کا مستحق اور جنت کا قابل بنا دے گا تو پھر تم تم پاکیزہ تھے اور پاکیزہ رہے ہمیشہ فتح خالدین پر داخل ہو جو اس میں ہمیشہ رہنے والے بقاد الحمد للہ سادہ کا نا وایدہ ہوں اور تو ببو میرے جنت فن اجر الحمل اور کہیں گے وہ اہل الحمد الحمدللہ تاریخ اللہ کے لیے حمد اللہ کے لیے ہے اللہ بھی وہ اللہ سادہ کا ہو جس نے اپنا وعدہ ہمیں ہم سے سچا کر دکھایا دنیا میں وعدہ کیا ہم سے جنت کے داخلے کا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 سادہ خانہ جس نے سچا کر دکھایا ہم سے وعدہ وہ اپنا وعدہ ان نلمتقین جنت ہی معاون ان نلمتقین مفاد ہدایت کا وا نابا وقا سندھا کا مطقین کے لیے کامیابی کامیابی جنت جنت, جنت کے باغیچے جنت کی نہریں چشمے ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ اور العرّ اور ہم کو زمین کی وراثت دے دی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 جو مختص اللہ کر دے گا اس میں سے جہاں چاہیں ہم رہیں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں اس کا معلوم یہ نہیں کہ جہاں چاہیں دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیں دوسروں کے گھر میں داخل ہو نہیں اللہ نے جو ہمیں زمین دی ہے جو سب جنت میں سب سے آخر میں جائے گا کتنی زمین ملے گی یعنی زمین یہ اور اس کا دس گنا اور ایسی دس زمینیں اس کو ملیں گی کس کو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا کہ زمین پھیلی ہوئی ہے جہاں چاہیں ٹھکانہ کر لیں جہاں چاہیں گھر بنا لیں یہ اس کی حمد اس کی تعریف بہ اور اس نے ہمیں وراثت دی زمین کی نہ تو بہت ہم ٹھکانہ بنا لیں جگہ بنا لیں جنت میں سے ہائی فن اشاع جہاں ہم چاہیں فن احمد اظہر بس بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا فن بس بہت اچھا ہے اجر کن کا عاملین کا عمل کرنے والوں کا عمل کرنے والے کون ہیں ان نیک عمل کرنے والے اندین وامن الحا یہ عامل عمل سوالحا نیک عمل ہر عمل نہیں عمل کرنے والے بے شمار مگر یہ سیلا یہ اجر کس کو ملے گا جن کے عمل نیک ہوں گے اور نیک عمل کیا ہے نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق یہی لوگ بیٹھ جاتے ہیں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نیک عمل اسے سمجھتے ہیں کہ ان کو ذاتی طور پر پسند ہے اپنی خواہش پر اپنی پسند پر یہ تو نیکی نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل نیک ہے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 من زائدہ اگر کلام اس طرح بنایا جائے مسرے تو ہافین حوض العرش تو یہ کلام درست ہے من زائدہ زائدہ عرب کا معنی نہیں ہوتا تو معنی کریں گے آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے عرش کے ارد گرد یا من تب یعنی عرش کے کچھ حصے کے ارد گرد بعد عرش کے ارد گرد وجہ یہ ہے کہ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سارے فرشتے جمع ہو کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے حالانکہ فرشتوں کی بے تو حاشت ہے مگر سارے مل کر بھی اللہ تعالی کے پورے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کو گھیر نہیں سکتے اس لیے عرش کے کچھ حصے کو وہ گھیرے ہوں گے یہ سب بے حمد رب اور تصویر کریں گے اپنے رب کی حمد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسمی تص... تص... کریں گے تسبیح اور حمد دونوں ساتھ ساتھ وہ کیا ہے سبحان اللہ والحمد بلحمد سبحان اللہ کل میں ہے والحمد للہ یہ کلم حمد ہے. کل, کل کلم کلم حمد سبحان اکل ہوں اور بے حمد تو سبحان اک اللہ ہوں نا کل حمد سبحان میں تنزیح کا مانا ہے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 وہ سارے حق ہیں اور اللہ ان سے متصف ہے اور ساری صفات میں درجہ کمال ہیں سب ہو بھی حمد رب فرشتے تصویر کرنے والے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تو سب حمد ربدے کا کرو اپنے رب کے حمد کے یہ دونوں کل ساتھ ساتھ سات اکیلا سبحان اللہ نہیں ساتھ الحمدللہ للہ بھی اللہ ہر عیب سے پاک ہے لیکن ہر کمال خوبی کا متصف ہے اگر حل کمال اس کے اندر موجود ہے تو عیب اس کے اندر موجود نہیں ایب سے پاک ہے وہ تصویر اور تاہمیر بخود یا بین بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے گا حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر فرشتے ارش کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حمد کر رہے ہیں اللہ کی تصویر کر رہے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے نافذ کر رہے وہ خود یا بین اور فیصلے کر دیے جائیں گے ان کے درمیان حق کے ساتھ وقیل الحمد للہ ربی العالمین اور آخری بات جو فرشتے کہیں گے یا کہی جائے گی وہ کیا ہے الحمد للہ ربی العالمین تمام تاریخ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں تو اختتام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 اللہ عن میں شامل فرما لے کتاب و سنت کا فرہنگ دے اور کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے اکول واقف الحمد للّہ رب العالمين